الله و نبی اللہ نور اللہ نویتو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو آج عرب امارات کے شہر دبئی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں یہاں جمع ہے رپیار اسلامی بھائیوں درود پاک پڑے کے بے شمار فضائد و برکات ہیں مصطفی جان رحمت شمع میں ہدایت نو شاہ میں جنت طے کرے جو سخاوت ممبئے علم و حکمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اگرت آدم علیہ الصلاۃ وسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے آپ پر دو شبد کپے ہوں گے اپنی اولاد سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دے رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا اسی عیشہ میں حضرت آدم علیہ سرات وسلام ابے کے بدرجا صحبا کے شمسدہ داف دافع جملہ بلا شارع آئے یوم جگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد سرکار علیہ السلام وسلام فرمائیں گے اے ابو البشر آدم علیہ السلاۃ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو وہ کہیں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں جس کام کا ہمیں اللہ نے گن دیا ہے اسی نافرمانی نہیں کرتے ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں گن ملا ہے پھر پیارے آخاب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داری مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار کیا تو مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں نہ فرمائے گا عرش سے ندا آئے گی ایس رشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹاعت کرو سے لوٹا دو میرے آقا مزید فرماتے کہ پھر میں اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے دائیں میزان میں یعنی جہاں نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس پلڑے پر دوں گا اس ایک سفید کاغذ کی برکت سے پلڑا بھاری ہو جائے گا آواز آئے گی خوشبخت ہے سعادت ہےفتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے اسے جنت میں لے جاؤ اب وہ شخص ارض کرے گا بنا کہے گا اے میرے پروردگار کے سرش ٹھہرو میں ذرا اس بندہ مبارک سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت والا ہے پھر وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا ارض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے اور آپ کی شکل مبارک کتنی خوبصورت ہے آپ نے میری لفظوں کو معاف ما دیا ہے اور میرے آنکھوں پر رہن فرمایا ہے آپ کون ہیں اپنا کاغرت کراتے جائیے اللہ اکبر مرفا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشا فرمائیں گے میں ہی تیرا بی محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تُو مجھ پر بھیجتا تھا اسے تجھ کو پورا پہنچایا جس نہ پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی گناہ گار پہ جب لطف و آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا دکھائی جائے گی میں شرم شانے کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کا ہوگا اور غلام ان کی عنایت چین میں ہوں گے وہ حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن روڑے کمالے حضور کا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں طرح ہوگا تو اگر دنیا میں بھی برکتیں چاہتے ہیں آخرت میں بھی سرکار علیہ اصلاۃ وسلام کی شفاعت چاہتے ہیں یہ حدیث پاک یہ پورا واقعہ ایک مومن کے ایمان کو تضا کرنے کے لیے کافی ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج دبئی کی بسی البر میں دعوت اسلامی کے افوار سننا تو بڑے اجتماع شریک ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں غور کیجیے کہ درود پاک پڑھنا ارے ایک درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے وہ بارگاہ رسالت میں مخلو ہو جائے میرے آقا وہ درود اڑنے والے کو دو کی آگ سے کھینچ کر لے آتے ہیں رشتے لے کر گاہے ہیں مجھے تو وہ کلام یاد آ رہا ہے جس میں قیامت کا نقشہ کس یہی مندر کشی کی گئی ہے کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے ہوئے رشتے تو ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا کوئی قریب میں کرا کوئی لبے کوشل کوئی جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا کوئی کہے گا دعا ہی ہے تاج با کی تو کوئی تھام کے نام مچل گیا ہوگا پھر میرے آکا کیا کہیں گے کہیں گے اور نبی اس حبو علا میرے حضور کے لب پر انارہا ہوگا ارے میرے آقا فرمائیں گے آؤ میں اسی دن کے نہیں ہوں اے درود پاک پڑھ کر زندگی گزارنے والو اے سرکار علیہ والوں کی یاد میں بگڑ رہنے والو اے دعوت اسلامی والو کہ جب امامہ مانتے ہو تو سرکار کی یاد ادا ہو جاتی ہے جب سنت بڑا لباس پہنتے ہو تو مستفیٰ کریم علیہ سلام کی سنت ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے ارے چہرے پر داڑھی رکھ کر لوگ تانا دیتے ہیں گھبراؤ مت کس کی ادا کو ادا کر رہے ہو ارے اس کی ادا کو ادا کر رہے ہو جو قیامت سے کام آنے والا ہے اس کی ادب دیوانے ہو کہ جس نے قیامت کے دن شفاعت فرمائی ہے یہ دنیا کی تکلیفیں یہ دنیا کا ستانا شرمندگی نہ اگر دنیا میں پڑ دن جائے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو, یہ پیغام لیتے جائیے پڑھنا پر اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے آکا قبول پر مال اور کیا چاہیے تو آئیے مل کر اس پرکول میں ڈوب کر جو یہاں بیٹھے ہیں جو بدنی چینل کے ناظرین ہیں سرارے والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی ذاتے والا تبار پر درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود علی اور درود پاک کثرت سے پڑھنے والا کب دشوار ہوتا ہے کہ جو کم از کم روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پڑھ لے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو آئیے ہماری مدنی انعام بھی ہے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے <تصفح> اور اگر تھوڑی اور ہمت کر لیں تو جو روزانہ ہزار بار درود پڑھ لے یاد رکھیے السلام تو وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے بہت تھوڑی دیر لگتی ہے جو کوئی روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ لے روایتوں میں آتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا جنہیں ہو سکے وہ نیت کرنے لے کے روزانہ ہزار بار درود پاک پڑیں گے ان شاء میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہر وہ شخص جس اللہ تبارک و نے عقل سلیم دی ہے کچھ اس کے اندر دماغ ہے فہم ہے تو اس کو یقین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم رب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے اگر سینوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہاتھ میں دولت ایمان نہیں ہے کیونکہ حب رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ ایمان کی کسوٹی ہے اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ میں سونے کا پیس لیے پیس آف گولڈ لیے بازار میں آ جائیں اور سونار کی دکان پر سارے آ کر جیولر کی دکان پر آ کر چلانے شروع ہو جائیں کہ میرا سونا میرا یہ جو گولڈ ہے یہ کڑا ہے یہ پیور ہے تو سونار کیا کہے گا جیولر کیا کہے گا مت مچاؤ ٹھیک ہے تمہارا دعویٰ ہے تمہارا گولڈ جو ہے وہ پیور ہے میں ابھی کسوٹی لے رہا ہوں اور ابھی چیک کر دیتا ہوں جو میری کسوٹی جس سونے پیور کہے گی وہ پیور ہوگا تمہارے کہنے سے یہ سونا سچا اور کڑا نہیں ہو جائے گا کھڑے اور کھوٹے کا فیصلہ بھی دی کیے دیتا ہوں اور پھر وہ کسوئی لے کر آئے اور آ کر وہ کالا پتھر بظاہر ایک پتھر ہے وہ سونے کو اس طرح جسٹس آ کر کے دے دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی عدالت میں یہ چیلنج نہیں ہو کہ یہ سونا کڑا ہے یا کھوٹا ہے تو کسوٹی وہ ہے وہ سونے کو چیک کر کے بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ سونا پیور ہے یا ان پیور ہے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کا مسئلہ سمجھیے اگر آج کروڑوں انسان سیدھا تام کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں میں سچا مسلمان ہوں اسی طرح اگر کسی سے پوچھا جائے تم کون ہو تو کہتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو فوراً جواب ملتا ہے میں مسلمان ہوں میرا دین اسلام ہے میں خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور لوگ بھی مجھے مسلمان کہتے ہیں اور حکومت کے نزدیک میں مسلمان ہوں میرے پاسپورٹ کے کھانے کے اندر ریلیجن کے باکس اندر مسلم لکھا ہوا ہے شناتی کارڈ راشن کارڈ مردم شماری میں بھی میں ایز اے مسلم شمار ہوتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی ہم نے غور کیا کہ اگر بال فرض ساری دنیا کسی کو مسلمان کہے ساری دنیا کسی کو مسلمان کہے کیا اللہ اس کا پیارا رسول بھی اس کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں یہ غور طلب بات ہے تمام دنیاوی دفتروں اور رجسٹروں میں تو وہ مسلمان لکھا ہوا ہے خدائی اور مستفیدائی دفتروں میں بھی وہ مسلمان لکھا ہوا ہے کہ نہیں یاد رکھیے کہ ساری دنیا کسی ایک مسلمان کہے یا نہ کہے اگر خدا کہہ دے کہ وہ مسلمان ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ وہ مسلمان ہے تو بلا شک و شدہ وہ مسلمان ہے اور اگر خدا رول کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تو پھر شاہے ساری دنیا سارے ڈاکیومینٹ سارے سب یہ کہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے تو جس طرح سنار نے لوگوں کے کولی دعوے کو چھوڑ کر سونے پر سنگوٹی رکھ کے کھڑے کو کھوٹے سے جدا کر دیا اسی طرح ایمان کی پہچان کے لیے بھی ایک کسوٹی چاہیے جو فیصلہ کر دے کہ کس کا ایمان کا سونا کھڑا ہے کس کے ایمان کا سونا کھوٹا ہے کون سچا مسلمان ہے کون جھوٹا مسلمان ہے آئیے کسی اور سے نہیں پوچھتے آپ کہیں जनाब کہ جناب یہ کون ڈیسیزن لے گا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایمان کی کسوٹی کیا ہے ایمان کو جسٹیفائی سے کیا جائے ارے کسی اور سے نہیں پوچھتے آئیے رب کے کلام کی طرف چلتے ہیں قرآن रहनुमाई سے رہنمائی لیتے ہیں اے اللہ کے پیارے کلام تماری رہنمائی فرما تو ہمیں ارشاد فرما کہ ایمان کا وہ کون سا پیار ہے جو بہترین کسوٹی ہے اس پر جس جس مسلمان کا اسلام پورا اترے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی مسلمان ہے جس کا اسلام جس کا دین اس کسوٹی پر فیل ہو جائے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے اگر سے ساری دنیا اسے سلمان کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے سورت سورہ صوبہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمائے کنظلمان اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویوں اور تمہارا کمبا اور تمہاری کمائی کے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان یہ چیزیں یہ آٹھ چیزیں دوبارہ رپیٹ کر ہوں اے محبوب آپ سما دیجیے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویوں اور تمہارا کمبا تمہاری کمائی کے مال اور تمہاری بہت تجارت جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ بدل اپنا حکم لائے اور اللہ بدل فاسقوں ہدایت نہیں عطا فرماتا اے میرے پیارے اور محترم اسلام یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ان چیزوں کو بیان فرمایا جن سے انسان کو فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے قلبی میلان میدان ہے جیسے باپ بیٹا بھائی بیوی کمبا مال دکان مکان اور دوسری طرف تین چیزیں ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں لڑنا اور فرمایا گیا اے لوگوں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ان تین چیزوں سے بڑھ کر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو تم رحمتیں خداوندی سے دور فاسقوں کی فہرست میں شامل اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے عیم الامت مفتی احمد یار خانحمت اللہ کریمی تفسیر بخاری مبارک ہے کہ خوب ہیں وَلَدِهِ وَالنَّاسِ یعنی اس وقت تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کا دورہ کرنے والوں اپنے آپ کو مومن کہنے والوں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ بلکہ تمام جہانوں کے انسان سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے آہ اور آہ میں اور آپ سوچیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں مگر سوچئے کامل مومن ہونے کے لیے فرمایا ہے کمپلسری کوشچن اچھا ہے یہ جس کے بارے میں کیا فرمایا کس کس سے زیادہ کہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ بلکہ تمام جہانوں کے انسانوں سے بڑھ کر اور قرآن پاک کی آیت میں تو ہمیں گھر بار کاروبار اولاد والد تمبا مکان اب میں سوچوں کہ جب میری اولاد کی بات آتی ہے اور ایک طرف اس کے رسول کے تقاضے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بچوں کا مستقبل ہے بچوں کی خوشی ہے ارے بچوں کے لیے بھائی یہ کرنا پڑتا ہے اور بچوں کے پیچھے چل کر میں آکا علی اللہ تو السلام کے فرامین کو فراموش کر دیتا ہوں جب قرآن و حدیث کا حکم سامنے آتا ہے اور دوسری طرف میرا مال کمانا سامنے آتا ہے اب میں سوچتا ہوں حلال کماؤں کہ حرام کماؤں ارے اتنی بڑی بینیفٹ کی ڈیل ہے اتنا زیادہ فائدہ ہے لیکن سامنے اللہ رسول کا حکم موجود ہے اگر میں اس وقت مال کمانے کی طرف چلا جاتا اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ کیا میں کامل مومن ہوں کہ جب یہ تمام چیزیں میرے آ کر ہو جاتی ہیں تو میں عشق رسول کی صدا پر لبیک کہتا ہوں اپنے ایمان ٹھرارت پر لبیک کہتا ہوں کہ میں ان دنیاوی معاملات کی طرف آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر دیتا ہوں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتا چلا کہ بارث اعلیٰ کے فرمان اور فرمان مصفا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فرمان ہے وہ ایمان پرکھنے پر کا آلہ اور کسوٹی کی مانند ہے تو جس کے دل میں حضور کی محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے وہ خوش نصیب اللہ عز و جل اور اس کے رحول صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک مسلمان ہے اس کے دل میں ایمان کی مہر لگائی جاتی ہے اور وہ شخص جس کے دل میں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ بلکہ ایمان کی روح تو محبت رسول ہے ایسی صورت حال میں اس کو بھی کام نہیں آئیں گے بلکہ خدا سے قولی محبت کا دعویٰ کرنا بھی فائدہ نہ دے گا کیونکہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود اراد فرمایا ہے اللہ سے محبت کا دعوی کرنے والوں تم میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو ان کی اتباع کرو ان کے ہو جاؤ جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کہنے کی کوئی حاجت نہ ہوگی بلکہ میں خود اعلان فرماؤں گا کہ تم میرے محبوب کے ہوئے میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا دیا ہے جو آقا کا محبوب بن جائے آقا کا رام بن جائے اور رب کی بارگاہ میں بھی بلند مرسبے والا ہوتا ہے پھر اعلان کرنے کی حاجت نہیں رہتی بلکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو آشکر رسول جا رہا ہے سرکار کا غلام جا رہا ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیردار ہو جائے پھر کہنے کی عادت نہیں ہوتی پھر دنیا کہتی ہے کہ یہ سکار کا غلام جا رہا ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ در حقیقت محمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدار ایمان ہے کوئی بظاہر شریعت کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو نمازی بھی ہو حاجی بھی ہو لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ نہیں ہے تو ہر گز, گز وہ کامل مسلمان نہیں ہے کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے مالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے آلہ ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج ایک اور سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سرکار سے محبت کا دعوی بھی بہت لوگ کریں بہت ساری ارگنائزیشن بہت سارے لوگ جن جی کے پاس جائیں کہ ہم آشک کے رسول ہیں ہم سرکار کے دیوانے ہیں ہم سرکار علی اس رات جناب محبت کرنے والے ہیں ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں اس الجھن کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دین مطین اور کی روشنی میں ایک معیار ایک کیٹیگری ایک کوئی نہ کوئی لائن تلاش کریں کہ جس کے ذریعے پتا چل جائے کہ کون سرکار سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کس کو فالو کیا جائے کس بات کو پکڑ لیا جائے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس کا میار بھی کسی اور سے نہیں پوچھتے آئیے کابے کے بدرجا دبا کے شمسدہ پائے جملہ بلا شا پائے جگہ وہ آقا جن پر ہم سب فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کے محبوب کا عیب دیکھنے سے اسے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے تو جس سے پیار ہو جاتا ہے نا اس سے اس کا پھر عیب نظر نہیں آتا اس کی کمی اور اس کی خامی نہیں ڈھونڈی جا بلکہ اس کے کان محبوب کا عیب سننے اور آنکھیں محبوب کا عیب دیکھنے سے بہری اور اندھی ہو جاتی ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بے, بے مثال آقا اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہو اور کی کی ناطے پکے مستفا پڑھ کر مسلمانوں کے دلوں کو گرماتا ہے ارے کس اجتماع میں جا کر کس محفل میں جا کر سرکار کے عشق کی شما سوزا ہو جاتی ہے اسی طرف اپنا لو لگا لیجیے اسی طرف اپنی راہ کو اپنا لیجیے اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو سرکار علی سلاسلام میں بھی مہاد اللہ عیب تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں جو سرکار علیہ اپنانی چاہیے فالو بھی ان کو کرنا چاہیے جو مصطفیٰ کریم علیہ کے فضائل مناسب اور کمالات بیان کریں ارے کسی کے گھٹانے سے کسی کی کوششوں سے ان کی اصل پر سفید ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا بڑا پہنا اللہ کا ذکر کا ہے پایا تجھ پر بل اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار علیہ السلاط وسلام کی عشق جو ہے ہمیں پتا چلا یہ کسوٹی ہے ارے صحابہ کے رام کو دیکھیے صحابہ کے کی زندگی وہ ہے جس کے بارے میں سرکار علیہ السلاط وسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی پیروی کرو اگر کسی ایک بھی پیروی پر کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے سرکار علیہ وسلام کے بارے میں صحابہ کرام کیسا اعتقاد رکھتے کیسا ایمان رکھتے کس طرح وارستگی کا عالم تھا ارے دلانا وار قربا ہوتے ایسا کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات ہے تصور میں بھی ایسی بات نہ بارے میں حضرت حسان کیا خوب فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تعالی علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اور کوئی نہیں دیکھا ہے. کہ آپ کا حسین و جمیل کسی مانے جنا ہی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہر ایب کے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ سرکار علیہ السلاط وسلم خود چاہتے ہیں صحابہ آل آل آل رام اللہ اکبر امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی تعالیٰ کا احساس ملاحدہ ہو اب مولا علی فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کی مثل نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے جبریل امین سے پوچھیے جبریل امین کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تمام مشاری و مغارب میں تھا بس میں نے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل وعلا نہیں دیکھا یہی <تصفح> بولے سندرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی مولے سندرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک یق بنایا آقا یک نے یک یق بنایا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو صحابہ بھائی مروان کی محبت کا یہ میار تھا آپ ان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل میں آکا ہی نظر آتے اور زبانِ ہار سے یہ دعویٰ کرتے کہ سرکار کا مثل نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی ہے اے میرے پیارے اور وترم اسلامی بھائیو سرکار علی اللہ سلام سبھا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے اگر تم لوگ اگر لوگ صحابہ کرام کی مثل ایمان لائے تو ہدایت آ جائیں گے بھی فرماتے ہیں میرے صحابہ ستار کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے سبحان اللہ اب صحابہ کرام کیا ہدایت دکھا رہے ہیں ہمیں قرآن نے بھی کہا ایسا ایمان لاؤ سرکار بھی کہتے ہیں صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان کی طرح ان کو فالو کرو صحابہ اکرام ہمیں کیا فالو کروا رہے ہیں ہم نے صحابہ کرام کے کچھ فامین سنے کے واقعات کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے مگر صحابہ کرام نے وہ مثالیں کائم کی یہ تمام باتوں کو پورا کر کے دکھایا کہ کس طرح ایک اربی آ کرتا ہے کہ غلاموں کو اتنی سخت سزا نہیں دی جاتی ارب کی دھوپ کے اندر سلو لٹ رکھ کرہرا کے اندر ننگی چیز کے درمیان اتنا نہیں رکھا جاتا تو امیہ کہتا ہے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے اس حبشی نے کتنا سنگین جرم کیا ہے سارے عرب کے صنادیج یعنی جو عرب کے جو بڑے بڑے افسران ہیں جو قبائل کے لشکر کے بڑے ہیں عمرہ ہیں وہ جس رسول کے خلاف سخت آ رہا ہے یہ بد اسی کا کلمہ پڑتا ہے شب و روز اسی قدم پتا ہے کے تصور خل میں رہتا ہے میں نے اسے میرا آدر کیوں کرتا ہے اب وہ عرب کہتا ہے کہ تم نے نہ سمجھایا اس کے بعد بھی یہ غلام کیا جواب دیتا ہے تجھے تو کہتا ہے کہ غلامی کے فرائض کا تارک آزاد سے ہے دل سے نہیں ہے میں تمہاری خدمت ان سے انکار کروں اگر مجھ سے تیرے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی ہو تو مجھے صلاح دینا لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تیرا کوئی حق نہیں ہے میں کسی دلکش اور زیبا حسی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے ان کا غلام ہو چکا ہوں اس کے لیے حبش ہونا کسی طرح بھی وہ بانے نہیں ہے عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانا حبشی کے لیے بانے نہیں ہے امیہ میاں اس نے اپنے عرب، اپنے حبش غلام کی یہ باتیں بیان کی تو اب وہ عربی تاجر کہہ رہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے کسی اس, طرح کی سزا تاکہ یہ اس تمام خیال سے واپس آ جائے میرے پیارے سامی بھائیوں پھر وہی دوپہر کا وقت تھا آسمان سے چنگاری برس رہی تھی لالا کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا اوپر سے کئی من پتھر ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلک ہوا جسم کروٹ بھی نہ بدل سکے ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدبست شرابیوں کی طرح نچ رہے تھے گزرا ہے لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا و صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے بہت کم دیکھا ہوگا تصور جانا میں آنکھیں بند تھی تھیں امیہ ہاتھ کوڑا لیے ہوئے پوچھ رہا تھا بتا اب بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرنا پڑے گا ہڈی پر جل گئی ہے اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے بلا بڑا اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا اخری بار سن لے اگر تو اپنی جس سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راہ کر دوں گا سارا عرب میرے ساتھ ہے کوئی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے گا شدت کرب میں لڑکتی ہوئی آواز میں حضرت بلال فضا میں جواب دیتے ہیں رسول عربی کا کلا میں زندگی کی آخری تعداد تک پڑھتا رہوں گا اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دلوں کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے ایک حوثی غلام تھی اسے برکت اور کیا معاض ہو سکتے کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راک رسول عربی کے کنوں کو چھو لے میری فصر قروئی کے لیے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے وفاداری کی موت ہلاکت نہیں بلکہ حیات جاوید ہے میرے پیارے اور محتم اسلامی بھائیوں ایک طرف تو یہ مظالم کے پرزالم ڈھائی جا رہے ہیں دوسری طرف سرکار علیم کے دربار میں آشی اکبر سیدنا صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں چہرے پر بہت غم ہے بہت تکلیف ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا بات ہے آج تمہارے چہرے پر دل کے جہرے زخم کے آثار نظر آ رہے ہیں جو دبائی بھی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے بلال کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی آج دوپہر کو ظلم و شکاوت کا ایک دلگداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا ہے ظالم نے دہتی ہوئی آنکھ پر ننگی پیٹ بنے سلا دیا تھا آ غلام آنکھیں بند کیے سلگ رہا اس کرنا تو دور کی بات ہے آپ کے جان اثار میں کرن بھی نہیں بدلی اور انگاروں کے مدفن کا نشان بتائے کے لیے جگہ جگہ پیٹ پہ غار بن گئے ہیں پیٹ پر نشان ہو گئے ہیں سرکار علیہ سرات والسلام نے جب زور و یہ باتیں سنی تو پیارے آقا کی آنکھوں بھی آنسو آ گئے مصطفہ کریم علیہ سرات و شام درسات فرمایا ابو بکر مت گبرا حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا کرتا ہے وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جبکہ اہل ایمان کی دنیا اسی حبشی بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکائیں گی حضرت ابوبکر صدیق بے خود ہوئے ہیں آقا امیہ اس لیے تو اسی لیے تو اپنے مرالم کا اسے نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ اسے اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے آقا مجھے اجازت دے دیجیے میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا ہوں میرے آقا کا چہرہ خوشی سے ہل اٹھا کیا کہتے ہیں ابو سے بڑھ کر کیا خدمت ہوگی کہ اپنے مظلوم بھائی کو دندا سے رہا کیا جائے لیکن اے ابو بکر اس نیک کام کی خریداری میں میری شریک کر لینا میرے آکا کہتے ہیں میرا بھی حصہ ملا لینا میرے دلال کو چھڑانے جا رہے ہو میرے دلال کی قیمت ادا کرنے جا رہے ہو اے ابو بکر میرا بھی حصہ ملانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اشکار ہو گئے زاروں کتاب رونے لگے ابو بکر اور بلال آپ کے ہی غلام ہیں ہم آپ کے دامنے گیر میں پناہ گیر ہیں آقا آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے نہ مال کا کوئی وجود ہے ارے شرکت تو جب ہوتی ہے جب میرا کوئی الگ وجود ہوتا ارے میرا سب کچھ حضور کا ہے تو اب شرکت کا سوال کہاں رہ جاتا ہے آقا میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کو اس تنگل غیر مسلم سے چھڑا کر سرکار کے قدموں پر نیار کر دوں دوسرے دن سید ابو بکر صدیق اللہ وہ بھیا سے کہہ رہے ہیں اے بھیا میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا تم اسے میرے ہاتھ پر کرو گے؟ کہتا ہے, مجھے پیسو کی تو ضرورت ہے. اے بکر میں مناسب قیمت دو تو اس بارے میں فرمایا اے امیع, تم جو قیمت مانگو گے میں تمہاری وہ مانگی قیمت دوں گا امیہ نے قیمت الگ کی پہلی باری میں بندہ وہ قیمت مانگتا ہے کہ امید ہوتی ہے کچھ کم کروایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے لہا نہ لگایا امیہ کے منہ سے جو رقم نکلی ابو بکر صدیق رضی دی اللہ تعالیٰ نے وہ رقم ادا کر دی فرمایا مجھے بلال دے دو اب جب حضرت بلال کو لے کر جانے لگے تو امیہ کہتا ہے اے ابو بکر تمہاری فہم و فراس کے تو مکے میں ڈنکے بجے کہ تم بڑا کڑا سودا لیتے ہو تم جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہو تم بڑے تھوک بجا کر لیتے ہو بڑی اچھی قیمت پر پرچیز کرتے ہو یہاں تم مار کھ گئے ایسا غلام ہے ہے نہ ایسا چہرہ ہے نہ اس میں عقل ہے ارے اتنا غبی ہے کہ اس کو رہن کی درخواست کرنے میں نہیں آتی اس میں توں کا دیکھ لیا اتنی قیمت سونے کی قیمت میں خرید لیا ابو صدیق کیا جواب دیتے ہیں اے امیہ ہر چیز کا معیار ہر بندے کی نظر میں مختلف ہوتا ہے جس بات کو تو اس کا قصور سمجھ وہی میری نظر میں اس کا کمال ہے ارے آو... اگر ببو اگر بلال کو سونے میں تول کر دیا بوبر خریدتا تو اس کی قیمت آنا کر سکتا حضرت بلال کو لے کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہوئے اور سرکار علی سلام کے قدموں میں حاضر کر دیا ارے میراج کی شب تھی حضرت دال کے لیے تو یہ میراج تھی کہ سرکار کے قدموں میں آ گئے اور پھر بلال دنیا نے دیکھا کہ میرے آقا نے کیا شکتے فرمائی سرکار علیہ علی والسلام کب وہ غلام اور سیاحام غلام نہ رہا بلکہ عالم سام کا خوبی رو آقا بن گیا میں راج کی شب علماء لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ علی والسلام وسلام کی سیر کو تریک لے گئے تو ایک حور ہے میرے آقا نے دیکھا کہ ہوروں کی بھی وہ ہلکا ہے سب سے بڑی ہور ہے وہ کونے میں بیٹھ کر غم زدہ رو رہی ہے سرکار علیہ والسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل پوچھو یہ حور کیوں رو رہی ہے جبریل امین نے اس کے قریب پہنچ کر है। دی کہ تجھے معلوم ہے آج سلطان جنت میں نے اپنا یہ ہار بنا رکھا ہے ان کی نگاہ رحمت پڑے اور وہ میرا ہار دریافت کرے جبریل نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرا ہال हो نے دریافت کیا ہے تو کہا میں اب اپنے मैं کے پاس آ کر ہی اپنا حال अपना हाल گی ہور نے ने अपनी کا آنسو آسل में ضبط کرتے हुए कहा। کہ سلطان کولین کی بارگاہ میں اپنی داستان میں خود سناؤں گی وہاں جا کر سرکار کے دربار میں ارد کرتی ہے कि رسول اللہ خدا کردار کا मुझे جنت کی ہو میں مجھے حسن و جمال کی ملکا بنایا ہے کوئی حریف نہیں ہے اس کے باوجود میرے درخت آئس کی فردو کے بابو در پر پھیلی ہوئی ہے اگر بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جائے اور جنت میں دوپہر کا اجڑا پھیل جائے یار رسول اللہ ماجرا یہ ہے कि एक दिन मेरे میں خیال آیا کہ مجھے قیامت کے بعد جو میرا, رخ, میرا جوڑا بنایا جائے گا یہ کی تو مجھے جو چہرہ دکھایا گیا جب سے میں نے دیکھا ہے میں بڑی دل گرفتہ ہو گئی ہوں کہ مجھے تو ایک حبشی غلام کی مطلب اس کا جوڑ بنا دیا گیا ہے میں جب سے اس چہرہ دیکھا ہے میں غم زدہ ہو گئی ہوں میرے آقا مسکرانے لگے فرمانے لگے بتا تو صحیح اس کا حلیہ کیا ہے. وہ حور حلیہ لگی مصطفیٰ کریم علیہ سلام سننے لگے تو میرے آقا کو جلال آ گیا فرماتے ہیں. اے حور! وہ میرے پیارے بلال میرے عاشق اکبر بلال حبشی کا چہرہ مبارک ہے اور بلال میرا عاشق کے مجسم ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پنا دیے اور سن لے میرا بلال اللہ کی برگاہ میں وہ تکرب رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے جنگ کی ساری سیاہی کو نکال کر جنت کی تمام ہوروں کے رختار کا تل بنا دیا جائے ہائے ہر ہائے حضرت بلال کے اس رنگ پر قربان کہ اس رنگ کو جنت کی ہوروں کا تل بنایا جائے گا اپنی پیٹ کو آگ پر سینکا تھا رب نے وہ مقامتا فرما دیا تم میں سے کوئی اس وقت سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اور سب کچھ جو دنیا میں ہے اس سے زیادہ آقا سے پیار نہ کرے حضرت بلال کو مرتبہ دیکھیے کیسا حاصل ہوا کہ آکا ہور سے فرما رہے ہیں اے حور اپنے جلبوں کی زیبا غرور نہ کر جس دن تتر ہزار نکاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ میرا بلال ہی تجھے پسند نہ کرے اللہ اکر، اب وہ منتے کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بلال کون ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے یا رسول اللہ مجھے ہی جوڑا عطا کر دیجئے، میں اس کے قدموں میں رہنے کے لئے ہوں گزارش کو قبول سمایا تو پتا چلا کہ وہ بلال جس کو لو شکل کہا کرتے تھے جن میں جو تمام ہوروں میں ہور ہے، ہوروں کی جو ملکہ ہے وہ بلالی کی کنیز ہوگی اے میرے پیارے سمی بھائی بلال کے کس کس پر بات کی جائے حضرت بلال رضی اللہ کے بارے آتا ہے میں صبح کا وقت ہے سورج نکلنے کا وقت ہے سپیدہ سہر کے میں اہل مدینہ کی آنکھ پھسرا گئی لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج رات کتنی تبیر ہو گئی ہے تحجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اپنے معمولات سے فارغ ہو گئے ہیں بچے کئی بار سو کر جاگ گئے ہیں اور پھر جاگ کر سو گئے ہیں لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ماجنا کیا ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے اب یہ لوگ اکر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں جگری میں امین حاضر ہوتے ہیں سرکار کے دربار میں اور آ کر ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ ہے جس کے قبضے میں سورج کی بات بور ہے حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینے کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے آج وہ اب تک انتظار لے کہ مدینے سے آزاں کی آواز ارش تک نہیں پہنچی ہے میرے آقا ارشاد فرمایا آزاد ہو چکی ہے البتہ بلال نے آزاد نہیں دی ہے کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الہان موزن صاحب تلاش کر کے ان کی آزم کا اہتمام کیا گیا ہے تبلید عرض کرتے ہیں آقا جس دل کے اخلاص کے ساتھ جس گہرائی کے ساتھ حضرت بلال ران دیتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے یہی بڑا ہے کہ ارش تک پہنچنے کی آواز سوائے بلال کی آواز کے کسی اور آواز میں نہیں ہے اس لیے جب تک وہ آزاد نہیں گے مدینے کے افق پر سہر کا اجالا نہیں پھیلے گا میرے آقا بلال کو بلوایا بلال دوبارہ ازان دو اللہ اکبر یہ کیسی صبح ہے کہ دوسری شدر کی ازان دی جا رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ازن دیتے ہیں جو ہی ازان کے کلمات سدا میں بوجھتے ہیں رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے سرکار کی غلامی جو اختیار کرتا ہے پر مرتبہ یہ ہے کہ جب تک وہ ادان نہ دے سورج باہر نہیں نکلتا بہت باتیں ہیں حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادان جو سرکار علی افراۃ وسلام کے خدا فرمانے کے بعد دی وہ بیان کی جائے تو اس کا منت کچھ اور ہے آج ہمارا جو مود تھا کہ عشق رسول سرکار علیہ السلاۃ و سے بحبت یہ ایمان کی کسوٹی ہے اور صحابہ کے نے اس کو ثابت کیا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں عاشق رسول تو ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن جب ایسا وقت آتا ہے تو ہمارا ڈسیزن کیا ہوتا ہے ہمارا فیصلہ کیا ہوتا ہے ہم کس طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ آکاش یاد کو اپنے دل میں بسائیے ایسے آکا کے غلام بن جائیے کہ آکا علیہ اللہ سلام کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق سر نظر آئے چہرہ نظر آئے لباس نظر آئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنتوں کی تصویر بنائیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی قدنی ماحول میں بالخصوص اگر مدنی کاق میں سفر کیا جائے ہم نے راہ میں سفر کی بات سنی ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں صحابہ کرام تو اپنی جانے کو کر دیتے صحابہ اکرام اپنا گھر قربان کر دیتے اپنا مال قربان کر دیتے وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ غزل کے موقع پر آقا نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو راہ خدا میں دین کی مدد کرے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آج کل تو ہاتھ بھی بڑا فراق ہے کچھ مال و دولت بھی ہے آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے اپنے سارے مال کو آدھا آدھا بائے پر کیٹ کیا آدھا آدھا الگ کیا ایک سامان کا پوتلا بنایا بار بہر سالت میں حاضر ہو گئے سرکار روشتے عمر کتنا کیا مال لائے ہو کہا آقا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے آدھا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اب انتظار ہے عاشق اکبر کا نگائیں اٹھی ہیں کہ سدی کے کی اکبر کیا کرتے ہیں جب دیکھ رہے ہیں سدی کی اکبر دور سے آ رہے آندے پر سامان ہے آ کر بارگاہ رسالت میں سامان پیش کرتے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا لائے ہو فرماتے آقا گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا اے ابو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے ارے آکا کی تو فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنی اولاد اپنے مال ارے سب کچھ سے زیادہ آقا سے پیار نہ کرے اکبر نے ثابت کیا ہم کیا ثابت کر رہے ہیں ہمارے پاس نتوں پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے آج سنتوں کی خدمت کے لیے کسی کو بلائے کہتا ہے میں اسما میں نہیں آ سکتا میں بڑا مصروف ہوں ارے مدن کافلے میں کیسے سفر کروں میری بہت کی بڑی مشکلات ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائی آج دینِ متین کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے کیا آپ کا دل خون کے آنسو نہیں روتا عرب ہارات میں مسلمان کہلانے والے مسلمان آپ کے بھائی طرح گناہوں کے دلدل میں گرفتار ہے ارے کون کیسی برائی ہے جو یہاں نہیں رہی حالانکہ یہ اسلامی مملکت ہے ہمیں اور کو بڑھ کر اپنے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کے لیے اپنا جذبہ بیدار کرنا ہوگا آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے اور مدنی کافلوں میں فرق کر کے اجتماعات کو شرکت کریں مدنی انعامات پر عمل کر کے دعوت اسلامی اسلامیہ پریکٹیکلی حصہ بن کے آقا کی سنتوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیے ارے اپنی جانوں بھی ہم قربان نہیں کر رہے اپنا حفظ قربان کریں کچھ اپنا کو قربان کریں انشاءاللہ ہم تمام اسلامی بھائی ہر مہینے تین دن بدنی کافلے میں سفر کریں گے سلو <سلام> الدیب <سلام>